سورہ کیما ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ربط سورہ کل قیامہ بالمدر حسف سابق تخویف روی دوسرا ہے نیز لا اکسم بیامل قیامہ کا ربط کل بلہ یقا سے ہے خلاصہ منکرین کے شکوے اور ان پر زجریں احوال قیامت تسلی خاتمیا فری قائم اوز بل سمیر علی شیطان صحم اللہ رحمان الرحیم لا اب سے میا مل کیا ما شواہد قیامت لکھیں قسم کرسم اٹھاتا ہوں میں سات دن قیامت کے اے دن قیامت کا نہیں چلو زرف ہے باس ہم قبروں سے جو اٹھیں گے نا تو ہمارا زرف کون ہوگا تو قیامت کا دن ہوگا اس کے اندر کھیل گئے یو ملک یامد زرف ہے باس کا جو زرف ہے باس کا باس کو دلالت کر رہا ہے یا نہیں دی؟ وہ گھڑے کے اندر جو پانی رکھا ہوا ہے تو کھڑا پانی پہ درار کر رہا ہے نا میرے اندر پانی خود ہے سنجے کسم اٹھاتا ہوں میں ساتھ دن کی آمد کے جیسے آفتا ماں باپ دلیل ہے ہوئی وہی ہے دن قیامت کا اپنے وجود پہ دلیل ہے بلا اکسوں بھی نف سے اور کسم اٹھاتا ہوں میں ساتھ نفس سے لواما کے یہ مصدق ہے باپ کا یوم القیامہ ضارف ہے باس کا اور نفص لوامہ کیا ہے جی تصدیق کرتا ہے باپ کی یہ دو قسمیں ہیں اور جواب قسم آزو پہلا تو باسو نہ ضرور اٹھائے جاؤ گے تم جوابِ قسم ماضو پہلا تو باسنہ ضرور اٹھائے جاؤ تم میرے محترم نفس کی تین حالتیں ہیں اور تین حالتوں کے لحاظ سے نفس کو تین قسم بنا دیتے ہیں ورنہ نفس ذات ہی ایک ہے ہر انسان کا نفس کیا ہے لیکن حالتیں تین ہیں اگر وہ انسان بس برئی کی طرف ہی میل رہتا ہے تو اس انسان کا نفس کیا ہے امبارہ ہے لیکن اگر میلان اس کا نیکی کی طرف ہے لیکن کبھی کبھی برئی ہو جاتی ہے اور اس پہ ملامت کرتا ہے اپنے آپ کو تو یہ نفس کیا ہے لبوامہ تیسرا نفس مطمئنہ وہ یوں ہوتا ہے کہ جس سے گناہ کبیرہ اردد نہیں ہوتا سرحر کے جو ہے باز نہیں کی جاتی گناہ کبیرہ اثر نہیں ہوتا وہ مطمئن نہ ہوتا ہے پاک نہ ہوتا ہے امبیا انبیاء سدی صدیقین ہوئے ان کا نا سمجھ. تو بہارہ نب سے لبا وی اچھا ہے یا نہیں بلامت کرتا ہے اپنے آپ ہاں کو آیا سب انسان یہ زجر و شکوہ ہے قیامت ضرور آئے بھی اٹھائے جاؤ گے لیکن کافر انسان جو ہے وہ منکر ہے کیا گمان کرتا ہے انسان ہر نہ جمع کریں کہ ہم اس کی ہڈیوں کو بلا جواب شکوا کاجرین سے پہلے نجمع و ہا محظوم ہے کاذریم سے پہلے کیا محظوم ہے کیوں نہ جمع کریں کہ ہم ان ہڈیوں کو اس سال میں قدر ہیں ہم اوپر اس کے درست کر دیں اس کے پوروں کو یہ ہے جی پورے سرنگش مطلب یہ کہ ہم کسی چیز کو نہیں چھوڑیں گے بالکل مکمل کھائیں گے اس کے پورے بھی درست کر دیں گے بل یرید ال انسان کے ارادہ کرتا ہے ایسا انسان تاں کہ بدکاری کرتا رہے آگے اپنے وہ قیامت کا انکار کیوں کرتا ہے اس لیے کہاں کے کہ کھلے بندوق کیا کرتا رہے بدکاری جب وہ دنیا میں کہتا ہے اعتقاد بھی یہ ہے کہ نہ قیامت ہے نہ اٹھنا ہے نہ بات پورس ہوگی تو بدکاری پہ دلیر ہوگا یا نہیں دلیر ہو ہوگا بلکہ ارادہ کرتا ہے ایسا انسان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 آدمی حیرت میں ہوتا ہے نا حیرت تو آنکھیں کیا ایسے ایسے کرتا ہے ایسے ایسے دیکھ رہے ہو ایسے ایسے کم دے حیرت کے اندر جب چونیا جائے گی آنکھیں وہ خاصا فل کمر نمبر دو اور بے نور ہو جائے گا چاند آگے نمبر تین اور جمع کیا جائے گا سورج اور چاند کو بے نوری میں وہ بھی بے نور وہ بھی بے نور یقول اور رے انسان انسان اس وقت حیران ہوگا کہے گا انسان اس دن کہ کہاں ہے بھاگنا کوئی بھاگنے کی جگہ تو میرے لیے کل لا جواب دیا جائے گا ہرگز نہیں لا وغیرہ نہیں کوئی پناہ تیرے لیے کہاں بھاگے گا وہ پناہ گیلا رب گا تیرے رب کی طرف اس دن ٹھکانا ہوگا جو نباول انسان خبر دیا جائے گا انسان کو اس دن ساتھ ان آمال کے جن کو آگے بھیجا اور جن کو پیچھے چھوڑا آگے بھیجا برائی کوئی بدماشی کر کے پیچھے چھوڑ آیا کس کو چھوڑ گیا ٹی وی کو سینما کو شراب خانے کو یہ سارا اس کو بتایا جائے گا بال انسان والا نفسی بسیرہ بلکہ یہ کافر انسان اپنی حالت کے اوپر خوب مطلع ہوگا اس کو خود بھی پتا ہوگا کہ میں نے پلاں فلاں کام کیے لیکن جب بہانے بنائے گا تو پھر اللہ تعالی کی طرف سے بھی اس کو جتلایا جائے گا خبر دی جائے گی بلکہ انسان اپنی حالت کے اوپر خوب مطلع ہوگا ولو الکا کا زیرا اگرچہ پیش کرے گا بہانے بہانے پیش کرے گا آ کیا کہے گا واللہ ربنا ما کلنا نا ما کلا مشرقی نہ ہوگا نہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے بہانے نہیں سنے گا یو نبا انسان اس کو تمام آباد آگے کر دیے جائیں گے خبر دیا جائے گا لا تو ہر ایک بہی لسان کا لتا جلبے اے ادخال الہی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 بے شک ہمارے ذیمے ہے جمع کرنا اس کا آپ کے دل میں اور آگے پڑھوا دینا قرآن من آگے پڑھوا دینا آپ کی زبان سے پیدا کرانا ہو جب پڑھیں ہم اس کو لسان جبری اللہ تعالیٰ کس زبان کے ساتھ پڑھتے ہیں لسان جبری جب پڑھیں ہم اس کو بلسان ڈبری بے قرآن بس پیر بھی کار اس کی کراط کی یعنی آپ نہ پڑھیں جبریل جب پڑھے گا نا وہ ہم پڑھیں گے نا ہم پڑھیں گے بلی شاہ نے جبریل تو آپ کیا کریں سنیں اس کی پیر بھی کریں سمجھے جی خود نہ پڑھیں آپ دیکھو غیر مکل کو بھی سوچنا چاہیے نا جب کت ہو رہی ہے تو نہ پڑھیں وہ ادھر کیا ہے اذا کرا نہ فتہ بے قرآنہ.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 انسان ہو حلوا تو صحابہ کرام کے سامنے جب حلو کا لفظ ہے نا وہ حیران ہو گئے کہ حلو کیا ہے آخر اللہ نے خود معنی بتایا کیا ایزا مساؤ الشرو جزو ایزا مساؤل خیرو منوا ہے سمین نہ لینا بیان پھر ہمارے ذمہ ہے اس کے معنی کا بیان کرنا کل بل تو ہی بونل انکار قیامت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 اور چھوڑتے ہو تم آخرت کو وجو ہوں یو میزن ناظرا انجام متقین بہت سے منہ اس دن بار رونق ہوں گے طرف رب اپنے کے دیکھنے والے اللہ کا دیدار کریں گے وہ وجوہ یو میزن انجام او مجرمی بہت سے منہ اس دن بد رونق ہوں گے وہ بار رونق یہ بد رونق تزلو پلا بیا پا وہ خیال کریں گے یہ کہ کیا جائے گا ساتھ ان کے کمر توڑ معاملہ پاکرا کا معنی کمر توڑ معاملہ ایسا معاملہ جو کمر کو توڑ کے رکھ دے کللہ ایزا بالا تی ترا کیا مفارکات انل آجلا کا نمونہ آگے نمونہ بیان ہو رہا ہے کس کا مفارکت انل آ کا نمونہ اس دنیا سے مفارکت کس وقت ہوتی ہے کس وقت بھی جب آدمی موت کے منہ میں آتا ہے یہ مفارکت انل آ کا نمونہ ہرگز نہیں قیامت کا انکار نہ کرنا چاہیے تھا جب پہنچ جاتی ہے روح روحنسلی تک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 لیکن روپیہ والا کیا کریں موت صرف پہ گئی اور کہا جاتا ہے تیمار داروں طرح سے من راگ یا کوئی ہے روپیہ کرنے والا دم کرنے والا وہ زندہ اور یقین کر لیتا ہے کون قریب المرگ جو ہے موت کے قریب یقین کر لیتا ہے کہ انہوں فراغ اس کی اب حالت جدائی کی ہے دنیا سے جدا ہو رہا ہے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 پھر چلا گیا فخر کر کے اپنے گھر کی طرف اکڑتا ہوا وہ ایسے کرتے ہیں متکبر یا نہیں اکڑ اکڑ کے چلتے ہیں پرواہ نہیں کرتے پھر چلا گیا طرف آلہ اپنے کے اکڑتا ہوا اب اس کا انجام سن لیجئے یہ کافر کا حال تھا اور گاجر تھی اب اس کا انجام اولا کا اولا تباہی ہے واسطے تیرے پس تباہی ہے پھر تباہی ہے واسطے تیرے پھر کیا ہے تباہی ہے تو کتنی دفعہ تکرار ہے جی چار دفعہ تکرار کیونکہ پہلے بھی اس سے چار چیزیں سادر ہوئی تھی اے فلا صدا کا ولا صلاح کتنی ہے دو ولاک انکزا بات والے تو چار گنا سادر ہوئے اس لیے چار دفعہ اس کے لیے تباہی ہے یا سب انسان شکوا کیا گمان کرتا ہے انسان یہ کہ چھوڑا جائے گا بیکار بیکار کا, کا من یہ ہے کہ قیامت کے دن اس سے بعض پرس نہیں ہو ہوگی قیامت کے دن ہو ہوگی بعض پھرس یقین عالم یقفات جوابی شکوا کیا نہ تھا وہ ایک کترا منی کا کہ یومنا جو منی ٹپکائی جاتی ہے رحموں کے اندر پھر منی کے بعد ہو گیا آلہ کا آلہ کا کی کیا منا لوت خون کا پخالہ کا فشوا پھر اللہ نے اس کو پیدا کیا اس کے آزاد درست یہ سارے اجال امین ہو پس کیا اور اس سے دو دو قسم ایک مزکر دوسرے کیا محمد لال علیہ الحسال ختم بھی کیا نہیں یہ قادر اوپر اس کے کہ زندہ کرے کس کو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 www.shahedayslam.com